آپ سے ایک تو یہ چیز سوچنی تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں یا نہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ وجو کے اور غسل کے کس طریقے بتا دیں مہربانی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے سوال کا جواب تو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے اور بہت مرتبہ یہ سوال ہوا پلیز آپ ویب سائٹ چیک کریں وہاں آپ کو اور بھی بہت سارے مسائل جائیں گے تو دوسرا جو مسئلہ ہے غسل اور وضو کا یہ بھی بیان تو کر دیا ہے لیکن چونکہ یہ کم بیان ہوا ہے اور اہم ہے لہذا میں پھر ایک مرتبہ عرض کیے دیتا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے چار فرض ہیں تو غسل کے تین فرض ہیں وضو کے چار فرض ہیں غسل کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا منہ بھر کر یعنی وزو کی کلی عام ہوتی ہے لیکن غسل کی کلی خاص ہے منہ بھر کر گلے تک پانی جائے اسی طریقے سے دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا مبالگے کے ساتھ جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی جائے تین مرتبہ کلی بھی تین مرتبہ پانی بھی ناک میں چڑھانا تین مرتبہ اس کے بعد پورے جسم سے تین مرتبہ پانی کا بہانا یہ تین فرض ہیں اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے یعنی جسم پر جہاں کہیں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے اس کو دھوئے پیشاب وغیرہ کرے کنجا فوب کرے گندگی دھونے کے بعد پھر وہ جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وہ وضو کرے لیکن کلی اور ناک میں پانی جیسا مین کیا اس میں مبالگا کرے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی جو ہے وہ بہائے تین مرتبہ پانی کا بہانا جو ہے یہ ضروری ہے ہر ایک اضب کے ایک ایک بال پر پانی جو ہے وہ بہنا چاہیے یہ تو ہے اس کا مفت سر کا طریقہ اب جو تیسرا فرض ہے اس میں آگے بے شمار فرض ہے کہ جسم کے اگر کسی حصے پر کوئی موم وغیرہ لگی ہے آٹا خشک ہو گیا ہے مٹی لگی ہے یا کوئی روگن لگ گیا ہے تو جب تک وہ اتڑے گا نہیں اس وقت تک آ, گسل نہیں ہوگا اور آ, کلی میں یہ ایک چیز آ, مجھے پانچ سے نظر آ, یاد آ گئی کہ جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کے غسل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ کلّی کرتے ہوئے پان کا کوئی وہ جو یعنی چھالیے وغیرہ کی کوئی ادنا سے اگر دانت میں پھنسی ہوئی چیز تو اس کو پہلے نکالنا ضروری ہے جب تک وہ نکلے گی نہیں اس وقت تک اس کا غسل جو ہے وہ اترے گا نہیں اسی طریقے سے ناک کو صاف کرتے ہوئے اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ خشکی کی وجہ سے کوئی چیز اندر جم گئی ہے تو جب تک وہ نہیں نکلے گی اس وقت تک بھی غسل نہیں ہوگا اسی طریقے سے جسم کے پورے یعنی ادا پر پانی بہانا ہے عورتوں کے لیے اس میں بالخصوص زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ناک کے یعنی جہاں ناک میں سوراخ ہوتا ہے زیور کے لیے اس سوراخ میں بھی پانی ڈالنا ہے اور کان میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کان میں بھی پانی ڈالنا ضروری ہے اسی طریقے سے وہ جو نیل پالش وغیرہ لگی ہوتی ہے یا اسی طریقے سے یعنی کوئی سرخی بوڈر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی پہلے اپارنا ضروری ہے نہیں اترے گا تو غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ تو مختصر طریقہ تھا غسل کا غسل کرنے کے بعد اگر دوبارہ وضو کر لیں تو بہتر ہے لیکن جہاں پانی جیسے غسل خانے میں ٹھہر جاتا ہے وہاں پہلے پاؤں نہ دھوئیں غسل کر کے پاؤں دھو لیں اور اگر دوبارہ وضو نہ بھی کریں تو اسی وضو سے دماغ بھی ہو جاتی ہے اب یعنی وضو کے چار فرض ہیں طریقہ میں کہتا ہوں تاکہ فرض بھی آ جائیں گے مستحبات سنتیں اور فرض کیونکہ وضو میں واضح کچھ نہیں ہے قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے اونچی جگہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد اپنے یعنی گتوں تک تین مرتبہ ہاتھ دھوئے اس کے بعد پھر یعنی اچھے طریقے سے کلی کرے مسوار کرے مسوات نہیں ہے تو انگلی کو اپنے دانتوں پر پھیرے تین بار کلی کرنے کے بعد پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کے خوب ناک کو صاف کرے اس کے بعد پھر تین مرتبہ چہرہ دھوئے چہرے کی حد سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہے اس میں کوئی چیز بھی خشک نہیں رہنی چاہیے بازو کا وضو کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھیں ہیں بڑی سختی سے بند کر لیتے ہیں تو آنکھوں کے اوپر جو گوشت ایک دوسرے میں توسط ہو جاتا ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا تو ایسے بھی وضو نہیں ہوتا آرام سے آنکھیں بند کرنی چاہیے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی تین مرتبہ چہرے کو دھونا چاہیے اگر داری شریف ہے اور گھنی نہیں ہے تو اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے لیکن اگر گھنی ہے تو اس کا خلال کرے پانی پہنچانے کی کوشش کرے لیکن جڑوں تک نہیں پہنچا تب بھی وضو ہو جائے گا اس کے بعد تین مرتبہ اپنے ہاتھ دھونے ہیں کونی ہی سمیت یہاں بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے اس کے بعد پورے سر کا مسا کرنا سمت ہے چتائی سر کا مسا کرنا سرد ہے تو دونوں ہاتھوں کی چھوٹی سب سے چھوٹی اور ساتھ والی اگلی کو ملا کر ماتھے سے لے کر اوپر لے جائے گدی تک اور وہاں سے ان دونوں کو چھوڑ دے اور دوسری تینوں انگلیوں کو ملا کر اور ہفیلیوں کے ساتھ واپس لے آئے کی طرف تو پورے سر کا مسا ہو جائے گا جا اس کے بعد کانوں کا مسا آقا کریم وسلم نے یہ بھی کان بھی جو ہے سر میں شامل کا بھی مسا کرنا چاہیے شہادت کی انگلی ان کے اندر پھیرنی چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے انگوٹھے کو پھیرنا چاہیے اس کے بعد گردن کا مسا جو ہے یہ مستحبات میں سے ہے یہ بھی کرنا چاہیے ہاتھوں سے اس کے بعد اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیر تین مرتبہ دھونے چاہیے اور اس کے بعد اگر تھوڑا سا پانی وضو کا بچاؤ پی لیا جائے اور کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے تو یہ یعنی آکا تین سوائے جنت کی ضمانت ہے تو یہ وضو اور غسل کا مختلف طریقہ تھا جی سیون ایٹ